چوری ہمارا سی آتے آنا من يهده الله فلا مضي الله ومن يضلعه فلا هادئا ونشهد الله لا هدل الله وحده لا شريف لك ونشهد أن ما سيدناه مولانا قالوا نو نو واسلو امنا الله اللهم ها ومن لا يا ان الذين امنوا صدقوا به فما سن اللہمہ صلی علی سیدنا ومولمانا محمد علی اللہ وبرک وآلہ وبرک وصلی صلاة وصلاحاً علیہ سیدی یا رسول اللہ محضور محضور محضور محضور محضور محضور یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگا کہ کا درس میں ہم نے کے مسائل پر گفتگو کی اور مختصر طریقے سے یہ بتایا کہ زکوٰۃ کون دے اور کس کو زکوات دے کون کون سے مال ہیں جن پر زکوت بازی خواہشی اصلیات سے خارج اتنا مال ہو تو زکاط بازی ہر عنوان اپنے اندر اتنی وسعتیں گہرائی اور گہرائی رکھتا کہ سب پر گفتگو ممکن ہے جو روزہ رکھنے والے اگر آپ محسوس کر رہے کس تیزی کے ساتھ رمضان گزر رہے اور جو روزہ نہیں رکھتے ان کے لیے ایک وبان وقت کم ہے مسائل زیادہ اور میں مجھے افسوس ہے کہ دو دن بہار جانے کی وجہ سے دو دن درس نہیں ہو سکا لیکن آج ہم نے مناسب سیال یہ کیا کہ نماز کے مسائل اور گفتگو کی جائے پہلے نماز کے شرائط اور اس کے بعد نماز کے مسائل نماز کے شرائط میں کتنے مسائل ہیں کہ جس پر گفتگو سال سات سال کی جائے تو ممکن نہیں نماز کے شرائط اور فرائل دونوں ملا کر ہمارے علماء کے نزدیک تیرہ سب سے پہلی شرط ہے تہارت اور تحارت سے مراد ہے تحرت کامل اس کے بعد دوسری شرط ہے سطر عورت تیسری شرط ہے استقبال والی پھنر چوتھی شرط ہے وقت کا پایا جانا پانچویں شرط ہے نیت چھٹی شرط ہے نماز کا آغاز تقریر تقریمہ کر کے کیا جائے یہ چھ ہو گئے ہمارے اخابر کو ہیں چونکہ نماز کی آخری شرط تقریر تحریمہ اور نماز کا پہلا فرض پو تقبیر تحریم تو شرائط میں بھی تقدیر تحریمہ کو شامل کیا اور فرائض میں بھی تقدیر تحریمہ کو شامل کیا یعنی اللہ اکبر کہہ کے اپنی نماز کا آغاز کرنا یہ نماز کا پہلا فری اس کے بعد میں دوسرا فرض ہے پیام تیسرا فرض ہے ضرورت کے مطابق قرآن مجید کا تکاوت کرنا باقی تلاوت باجی بات استحاظ سے مطابع. تو پہلی شخص تقریر تحریموں بیان قرآن مجید کی تلاوت چوتھا چو فرض رخ رقو کرنے کے بعد میں ایک فریضہ ہے خجدہ کرنا چھٹا فریضہ ہے آخری قائدہ کرنا ساتواں فریضہ ہے خروج سنا یعنی جب نماز مکمل ہو جائے تو نماز سے نکلنا خارج ہونا ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک یہ جملہ واجب خروج نماز کے وقت السلام علیکم یعنی پورا پڑھیں السلام علیکم کو اللہ السلام علیکم کو اللہ یہ نماز کا فروج دوسرے حضرات میں فروغ نماز کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اطغیات میں بیٹھ کر اس طریقے سے دو چار مرکز کا پیدائن کر کے نماز سے حروج ہوتے ہیں اگرچہ یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے مگر حقاب العلمان نے کس کو منسوخ قرار دیا اور خود حضور علیہ السلام نے ایسا کرنے سے منع کیا جیسا کہ کتاب السلام میں موجود ہے یہ بحث خراب اب آئیے ہم پہلی شک پر گفتگو کرتے ہیں جو نہائی کی وسیع اور عریض لیکن ہم پھر بھی اس پر اکتفا کریں گے کہ ضرورت کے مطابق آپ تک یہ بات پہنچ جائے آپ جانتے ہیں کہ تہارت بغیر پانی کے حاصل نہیں ہوگی اب تہارت کیا ہے پانی کیسا ہونا چاہیے تہارت کسے کہتے ہیں پانی نہ ملے تو تیمم کیسے کیا جائے اگر اصل کے پانی نہیں تو تیمم کیسے کیا جائے وزو کیسے ٹوٹتا ہے کب فرض ہوتا ہے تیم کیسے ٹوٹتا تیمم تیم کس جگہ کیا جائے کون کون سے آبادیز ہیں جس کی وجہ سے تیمم کیا جائے بعض صورتیں ایسی کہ پانی کے ہوتے ہوئے بھی تیمم جائے یہ طہارت اتنا وسیع و عنوان ہے اگر آپ موجودہ زمانے میں دو اعلیٰ قدرت ایمان احل سنت فاضل وریز احمد اللہ تعالی فطاو رضویہ جدید اگر آپ صرف طہارت کا مسئلہ دیکھیں تو تقریبا ستائیس اٹھائیس سو سفار پر مشتمل ہے لگ بھگ تین ہزار صفحات پر یہ بحث محیط ہے کہ طہارت ہے کیا ہے اور یہ تین ہزار صفاق پر بھی یعنی کہا گیا کہ مکمل سہارت کے مسائل بیان کر دیے گئے سبھی بے شمار مسائل موجود ہیں اس لیے کہ وہاں تو جو مسئلہ پوچھا گیا اس کا جواب دیا گیا جب لفظ سہارت پر تین ہزار شفاق لکھے گئے اب آپ اندازہ لگا لیے کہ سہارت بھی بابرین یہ لفظ اتنا مختصر مگر اپنے اندر یہ کتنی گہرائی کتنی گیرائی اور کتنی وسط رکھتا اسی میں سے ہم جنگ راتیں عرض کرتے ہیں ہماری یہاں نماز کے لیے پہاڑ شرط اور تہارت بھی کون سی پہاڑتیں کم ہے یعنی آدمی باغ بھی ہو اور باغو بھی ہو یہ شر اسی طرح قرآن مجید قرقان حمید کو چھونے میں بھی پڑھنا تو ہے چھونے میں بھی تہارت پڑ اسی طرح خانے کابے کا تباب خانے کابے کا طبا ہی مثل نماز اس لیے خانے کابے کا طبا چاہے نقل ہو عمرے کا ہو افادہ ہو فرض ہو یہ خانے کابے کا طباب بھی بڑے اور تہارت بڑے وضو کے نہیں ہوگا خواتین جو ہیں وہ ان ایام میں نماز نہیں پڑھ سکتی نہ قرآن مجید چھو سکتی نہ قرآن مجید قرآن حمید کی آئس کی تلاوت کر سکتی کچھ اس کی استعمال ہیں جن کو ہم بعد میں بیان کریں آئیے سب سے پہلے سہار سب سے پہلے تو آپ کی یہ بات سہن رہے تاکہ شکران نعمت کا جذبہ آپ کے دل میں دے دیں جتنی انسان کے زندہ رہنے کی اہم ضرورتیں ہیں اللہ سبارک و تعالا نے اس کو اتنے واقع مقدار میں پیدا کرمایا کہ آپ کی عقل حیران ہو جائے کبھی آپ نے غور کیا کہ کراچی میں یومیہ پانی کتنا خرچ ہوتا کبھی آپ کسی واٹر بورڈ کے ماہر سے مل کر پکڑ نہ کہ کراچی میں کئی کروڑ گیلن استعمال ہوتا ہے یہ آتا کہاں سے کبھی آپ نے غور کیا کبھی اس پر غور نہیں کیا ہو یہ گنجام میں قدرت یا آسمان سے انہ قبارت کا برس والا بارش میں برساتا ہے یہ اپنی قدرت سے होती है سے برف باری ہوتی ہے اور برف باری ہونے پر یہ برف में کے بعد یہ سمندروں میں پانی آتا ہے اور اس طریقے سے پانی آپ تک پہنچتا ہے بہت بڑی نعمت ہے جو جتنی اہم نعمت ہے ایک تو یہ کہ وہ باخر مقدار میں بھی ہے اور مفت یعنی آپ نہیں کہہ سکے کسی دکاندار کے پاس جائے ایک گلاس پانی پلا دو وہ کہیں میں پانی کا دیتا ہوں موقعہ چونی تو دے دو کم سے کم پانی پلانی نہیں. نہیں بلکہ بزرگ نے منع کرنا کہ وہ پوئس بھی پانی مانگے تو اس کو پلایا جائے نمک مانگے تو نمک کا بھی منع کیا جائے پانی پلانے میں انسان کو جو آحت اور کمانی اس کا سوال اسے ملتا ہے بلکہ فرمایا کہ کوئی پڑوسی نمک مانگے ہماری یہاں عورتوں میں مثال ہے کہ جی نمک نہیں دیا جائے عورتوں کا معاملہ الگ ہے کہ نمک کوئی مانگے تو نمک نہ دیا جائے جس سے بہت منوسیت ہوتی وغیرہ غلط سرکار کا ارشاد ہے کہ کوئی پڑوسی نمک مانگے اور اس کو نمک دے دیا جائے یہ نمک جتنے بھی سالن میں استعمال ہوگا ہو اس نے وہ سارا کھانا اللہ کے نام نے سطف کیا کتنا اس کو ثابت ملے گا پانی پینے کا کوئی پیسہ نہیں مانگا کتنا وہ یا واقع مقدار میں پانی موجود ہے یہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس کی نعمتوں کا شکر ادار اس لیے نہیں کر سکتے آپ کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کیا ہے نعمت اللہ قبار قبار تعالیٰ نے دی ہیں اس لیے فرما اگر اس کو مجھ شمار کرو گے شمار نہیں کر پاؤ گے پانی ان نعمتوں میں سے اب آئیے مدو اور غصر اور برتنے کا پانی جو کھانے پینے میں استعمال ہوتا ہمارے علماء نے قرآن اور سنت سے تین تین شرطوں کو بیان کیا اگر تین تین شرطوں میں کوئی ایک شرط بھی اگر نہیں پائی گئی تو اس سے غسل بھی نہیں ہوگا کزو بھی نہیں ہوگا اور پانی پینا بھی اس سے نہ جائے آٹا گوندھنا بھی نہ جائے سالن میں ڈالنا بھی نہ جائے کسی طرح بھی کھانے کے لیے اس کا استعمال نہ جائے تین شرطیں کیا ہیں ایک تو جو پانی آپ استعمال کریں اس کا رنگ شفا کسی گندگی کی وجہ سے اس کے رنگ میں تبجر نہ آیا اس کے بعد میں ایک شرط ہے پانی کا مزہ یعنی پانی کا مزہ کوئی گندگی کی وجہ سے تبدیل نہ ہوا اور دوسری بات کہ اس میں بدبو نہ یہ تین نیتیں ہیں جب تک یہ پانی میں نہ پائی گئی اس وقت تک یہ پانی نہ بوڑھوں کے لیے جائے نہ غفل کے لیے نہ کھانے پینے کے لیے اب آئیے یہ جو تین شرائط ہیں رنگ مزہ اور بو اگر کسی صاف اور ستھرے کسی چیز کی آمیدی سے اگر بدل جائیں تو یہ حکومتیں نہیں آئیں یعنی اس سے گزو بھی جائز ہوگا غوثل بھی جائز اور اس کا پینا بھی جائے اب میں آپ کو مثال دیتا کبھی کبھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے یہاں لائنوں میں اور پانی میں کوئی خرابی پیدا ہو تو گدلہ پانی آتا ہے جب گدلا پانی لائنوں میں آتا تو اس کا رنگ تو بدل گیا اور آپ مسئلہ یہ بیان کر رہے اس کا رنگ شفاف ہونا چاہیے یہ پانی کی شک اب اس پانی میں جو تغیر پیدا ہوا ہو وہ مٹی کی آمیز سے پیدا ہوگا مٹی سی نفس سے ہی پاک تو چونکہ پاک مٹی ہے اس سے پانی پ گدلا پیدا ہو گیا اس لیے اس سے وزو بھی ہو جائے اوسل بھی ہو جائے اور پینے کھانے کے لیے بھی اس میں کوئی اس میں ہڑن نہیں کوئی گندی چیز کی وجہ سے رنگ تبجر پیدا نہیں ہوا اب آئیے اس میں منہ کا مسئلہ فرض کیجیے ایک بالٹی پانی رکھا ہوا ہے اس میں کوئی آدمی اتر کا کوئی ایک ہاتھ پتھرا ڈال دیں یا کیوڑا ڈال دیں کوئی خوشبو ملا دے تو اب دیکھیے کہ اس میں وہ تو اس کی पैदा ہوشبو ہو یعنی پیدا ہو گئی وہ پیدا ہوگئی کیونکہ یہ کسی گندی چیز کی آمیدی سے نہیں پیدا ہو اس لیے اس سے وصل بھی جائز ہوگا اور وضو بھی جائز ہوگا بشردے کہ ارف میں اس کو پانی کر بے آئی ہی سے آم نہیں اس کو ارف میں بھی پانی کہ اس کا مدا پاک چیز کی وجہ سے بدلا اس لیے اس سے اصل بھی جائز ہوگا اور اس سے گوزو بھی جائز ہوگا اب آئیے مدا سمندر کا پانی آپ دیکھیں کتنا پڑوا ہوتا ہے پینتہ نمک کی آمیزش کہ نمک بنتا اسی سے یا سمندر کے علاوہ آپ یہ جو کن کا پانی ہماری ہمارے یہاں وزو پانی ہی میں یہ اور کھارا درخر میں جہاں بھی کنئیں کا پانی استعمال ہوتا تو آپ نے دیکھا کہ بعض پانی بہت کڑوا نمکین مزہ بدل جاتا ہم تو چونکہ اس کے آدھی نہیں جہاں پانی نہیں ملتا بیچارے چارے وہی پیتے خود مدینے ہونا بڑا اور شریف میں یہ پانی پیا جاتا جب تک کہ چاہے روما حضرت عثمان غنی جو خرید کر مسلمان وقت نہ کیا لوگ کھاری پانی پینا کرتے لیکن اب تو ہم کھاری پانی کیے تو ہو جائے جنہیں کیا کیا ہو جائے گا اسی لیے نہیں ہیں جب ہم وزو کرتے ہیں تو پانی کا مزہ بدلاو ہوتا لیکن یہ مزہ کسی گندی چیز سے نہیں بدلا جیسے سمندر کے پانی میں کسی نے غسل کر لیا یا سمندر کے پانی سے وزو کر لیا یا کنویں کا پانی جو تلخ ہے اور میٹھا نہیں بلکہ کھایا چونکہ کسی وجاجت کی وجہ سے اس کا مزہ نہیں بدلا اس لیے کنویں کے اور سمندر کے پانی سے بزو بھی جائے اور حصل بھی جائز ہے ایک گندی چیز کی وجہ سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی یہ تو ابھی والے تھے وہ ضروری مسائل جو بنیادی گو یا پانی کے اب اس کے علاوہ کچھ مسئلہ وہ سب میں ضرورت جب آپ پوچھیں گے تو اس کی اس کو ضرورت نہیں پوچھتے جائیے ہم بتاتے جائیں مثلا کوئی میں کوئی غلی چیز گر جائے اور ٹینک میں چھپکلی گر گئی یا چوہا گر گیا کنویں میں کوئی ایسی چیز گر جائے کتنے ڈول نکالا جائے چونکہ براہ راہ سے آپ کا مسئلہ زیادہ نہیں اس لیے ہم اس سے پتا نظر करते اب آئیے پانی صاف ستھرا ہوتے ہوئے بعض ہم سے ایسی چیزیں سردر ہو جاتی ہیں جو اس پانی کو وہ ناپاک کر دیتے ہیں ناپاکی کرنے استعمال کیا ہوگا نہیں ہوا مثلاً پانی کا ڈول رکھا ہوا یا بالٹی رکھی ہوئی آپ نے بے دھونا ہاتھ اگر اس میں ڈال دی خالی نا ہن بھی ڈال دیا اونگلی بھی ڈال دی تو یہ پانی مستمل ہو گیا نہ یہ پینے کے لائق رہا نہ وزو کے لائق ہے نہ غسل کے لائق یہ کہاں سے نہ وقت ہو گیا اس پانی سے آپ وزو اور غسل نہیں پڑ سکتے توقع کی آن اور ہاتھ کو دھو کر اس میں ہاتھ نہ ڈالیں عموماً اب تو کافی ترقی ہونے کی وجہ سے کئی مسائل بھی حل ہو گئے جیسے آدمی پانی گرم کرتا ہے پانی گرم کرنے کے بعد زیادہ گرم اس میں کچھ پانی ٹھنڈا ملا تھا یہ جاننے کے لیے کہ پانی زیادہ گرم تو نہیں کہ آدمی کی کھڑ نکل جائے غسل کرنے تو بے احتیاطی میں آدمی پانی میں ہاتھ ڈال کر اس کی حرارت کو دیکھتا کہ آیا یہ کتنی حرارت میں برداشت کر سکتا ہوں یا نہیں یا بچوں کو نہیں لا یا کچھ اور جب اس طریقے سے آپ نے پانی کو چیک کیا کہ کتنا گرم پانی ہے اور اگر آپ کا ہاتھ دلا ہوا نہیں کیونکہ سارا پانی موسم ہو گیا یہ اب پینے کے دائر بھی نہیں رہا غسل کے دائر نہیں رہا یہاں تک تیس وضو کے, کے دائر بھی نہیں رہا بلکہ ہمارے خفا یہ بھی لکھا کہ ہاتھ بالکل آپ کا صاف ہے کسی ضرورت سے آپ نے کوئی ڈوبا یا کچھ لینے کے لیے ڈالا فرق نہیں پانی صاف رکھا ہوا ہاتھ بھی آپ کے صلاح ہوا ہے لیکن آپ نے کھانا کھانے سے پہلے منفیت حاصل کرنے کے سنت ادا ہو جائے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھویا جائے اگر اس میں آپ نے ہاتھ ڈال کر کے اپنا ہاتھ دھو لیا تو ہمارے فقائے احناف کا مفتا قول یہ ہے کہ یہ پانی بھی نا باق ہو گئے جس سے فائدہ حاصل کرنے آپ نے ہاتھ دھویا ہے کیونکہ آپ کا دھلا ہوا لیکن سنت ادا کرنے کھانے سے پہلے اس پانی سے ہاتھ دھویا وہ ماں بھی, وہ مال بھی مشتمل ہو جائے گا اب وہ اس کے دائر نہیں رہا اب چونکہ نل کے آ گئے, گرم پانی کا نل کا الگ ٹھنڈے پانی کا نل کا الگ دو مہینے میں آنے پیشی آٹومیٹک طور پر ہو جاتی وغیرہ اس سے یہ کافی مسائل حل ہو گئے تاہم وہاں جہاں نل کے نہیں لوگ بالٹیوں سے پانی لاتے تھے یا استعمال کرتے ان کے لیے ابھی بھی یہ مسائل جو ہیں وہ باقی ہیں تو اس کی وجہ سے بہت ساری سہولتیں پیدا ہو گئی کہ جب وہ گھروں میں نل کے لگ گئے تو اب گاہرے کے کوئی آدمی بالٹی وغیرہ میں نہیں بلکہ عمومند آدمی شاور میں یا نلکوں میں نہ کر کے اس کو استعمال کرتا ہے تو بے شمار مسائل تو اس سے حل ہو گئے لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات عرض کروں کہ ایک بالٹی پانی فرق کریں کہ اس میں پانچ گیلن پانی ہو رہی ہے پانچ لیٹر یا دس لیٹر آپ نے اس میں ہاتھ ڈال دی اب ہاتھ ڈالنے کے بعد ہمیں یہ مال مستعمل ہو گیا اب کیا اس کو پھینک دیں پانی کا پیا بھی اچھا نہیں کیا پانی جیسی نعمت ہو بالکل بڑھا رہے پھینک رہے ہیں یہ بھی نہیں تو علم نے اس کو پاک کرنے کا طریقہ لکھا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اگر ایک لیٹر پانی ہے اور وہ مشتمل ہو گیا کہ ہاتھ ڈالنے اس پانی میں اگر ڈیڑھ لیٹر پانی ملا دیا جائے اب یہ پانی صاف ہو جائے گا یعنی جو مستمل پانی تھا وہ کم ہے اور جو پاک پانی تھا وہ اس میں آپ نے ملا دیا تو پانی پاک ہو گئے تھر سی تھی ایک بالٹی جس میں بیس گیلن پانی اور اس میں آپ نے ہاتھ ڈال دیا یا کسی بھی وجہ سے وہ مال ہو گیا اب اس کو آپ کیا کریں گے پھینکیں گے نہیں اس کو گے نہیں بلکہ آپ یہ کریں کہ اس بالٹی میں جو مستعمل پانی ہے ایک الگ سے کوئی بالٹی یا پتیلے میں پانی لیں صاف صاف پانی لینے کے بعد آپ اس بالٹی میں پانی ڈالیں جب آپ پانی ڈالیں گے تو بالٹی بھرنے کے بعد اب پانی یا وہ برتن اوپر سے جب چھلک کر گر جائے پانی تو بہتے ہوئے پانی کے حکم میں آنے کی وجہ سے یہ پانی کاف ہو گیا تاکہ پانی کو ضائع ہونے سے بچایا جائے کس طریقے سے اس پانی کو بات کیا جا سکتا تو یہ چند مسائل بنیادی طور پر جو ہیں وہ پانی کے ہیں جو بڑے اختیسار کے ساتھ آپ کے ذہن میں ایک بات تو آئی ہوگی کہ پانی کے ہاتھ پڑ جائے تو مستمل ہو جاتا ہے اور غسل کے لائق نہیں رہتا اور یہ کتنا ہی حجموں ہو کتنا ہی دیا پانی اور ہو جائے لیکن آپ کہیں گے کہ ہم نے بات مسجدوں میں دیکھا کہ میں ہاؤز ہوتے بنے لوگ اس میں پانی سے وزو جب کرتے ہیں تو یہ پانی کی چیٹے بھی اس میں جاتے ہیں اور لوگ اسی میں ہاتھ دھول لیتے ہیں بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا جب گرمی سے زیادہ ہو تو ہمارے مرد مومین ایسے بھائی بھی ہیں کہ ٹھنڈک حاصل کرنے دونوں پیر اس میں لٹکا کے بیٹھ بھی جاتے ہیں ذرا ٹھنڈک حاصل ہو اور بعض احمدوں کو یہ بھی دیکھا کہ بازا تم پانی لے کر کے پلّی اسی میں کرتے ہیں بعض ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا جو ناک بھی اسی میں سے نٹ دیتے حالانکہ یہ ساری چیزیں بکروحات اس سے بچنا چاہیے کہ آدمی اس میں ورتا تو بجا وجہ باہر یا برابر میں بیٹھنے والے آدمی کو کھناتے آدمی اسی میں کل نہیں کر رہا اسی میں ناک سے نہ کرا اسی میں پیر ڈالے تو ایسا ہاؤس اس کی نفدار اس کا حدود اربا کیا ہونا چاہیے ہمارے امام امام اعظم ابو حلیفربی کے ایسا ہاؤ کہ جس میں کوئی آدمی بے جھلا ہاتھ ڈال دے یا پیر ڈال دے یا کلولی کر لے تو پانی نافا نہیں ہوگا اس, کا, اس کی وسط ہے دس بائی دس دہ در دس یعنی دس ہاتھ بائی دس ہاتھ یعنی یو سمجھے کہ ایک سو ہاتھ پانی اتنا ہاؤس ہو کہ ایک سو ہاتھ پانی اس میں ہو یعنی دس بائی دس یہ آپ آت. کا کونی سے لے کر کے اس انگلی تک یہ تھا دس ادھر دس ادھر چوراس میں بالکل دس بائی دس اگر ہاؤس ہو تو اس پانی کا حجم یا اس کی وسعت اتنی کہ اس میں اگر کوئی کلّی کر لے یا بے جلا ڈال دے یا پیر ڈال دے تو یہ پانی نافاق نہیں ہوگا صرف ذہن میں رہے آپ کے امام شاپی رضوی علاموں کا مذہب اس کے خلاف ان کا فتوا کوئی شاپ حقرات ہو تو وہ اپنے مذہب کے مطابق ہم سے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں لیکن چونکہ ہمارے یہاں سو فیصد ہنفیوں کی تعداد ہوتی ہے اس لیے ہم اپنے مذہب ہنفی کے مطابق آپ کو مسائل بتائیں جو اور شافی وغیرہ ہو اپنے مذہب کے مطابق ہم سے بعد میں مسئلہ پوچھ سکتے دس بائی دس اب اس کو آپ تقسیم کر لیں دس بائی دس یعنی یہ کہ بیس فیٹ بیس ہاتھ لمبا ہو اور پانچ ہاتھ چوڑا ہو اب یہ دس بائی دس ہو گیا یا سو ہاتھ ہو گیا اگر گولائی میں ہو تو گولائی میں اس کو کتنا ہونا چاہیے کہ سو ہاتھ ہو جائے اس پر ہمارے موقع نے اس کی گولائی کو پینتیس ہاتھ کرار دیا اگر اس کی ہاؤس کی گولا نہ پی جائے تو پوری گولائی اس کی پینتیس ہاتھ ہونی چاہیے یعنی اگر وہ چورائی یا لمبائی میں ہو تو بہتر بہت لمبائی میں ہو تو پانچ بیس اور اگر دائرے میں ہو تو اس کی دائرے کا جو وہ ہے گویا اس کی مقدار پینتیس ہاتھ ہونی چاہیے کہ جس میں سو ہاتھ پانی آ جائے تو اس میں اگر کوئی شر بے رولا ہاتھ ڈالے تو یہ پانی ناباض نہیں ہوگا اچھا اس میں یہ بہت کم مسجدوں میں عموماً مسجدوں میں زیادہ تر ابن ملک نارے کسی کسی مسجد میں یہ اب ہمارے یہاں فکام یہ بحث چلی کہ اس کی گہرائی کتنی ہونی چاہیے یہ بھی مسئلہ ہے کہ وہ ہاؤ اگر ہے تو اس کی گہرائی کتنی ہو اس کی گہرائی پر ایک علامت یہ بتائی گئی کہ کوئی شخص اگر اس چشمے سے یا اس تعداد سے کس طریقے سے پانی اٹھائے کس طریقے سے لے پانی تو زمین نہیں چھڑکنی چاہیے یعنی اس کی اتنی گہرائی ہو کہ ہاتھ میں پانی لینے میں اس کی زمین نہ چھل یہ اس حکومت میں آ جائے گا کہ درد ہے اس سے اگر ہم وضو کرے اس میں تو اس میں کوئی حرض نہیں کہ کوئی آدمی اگر اس میں قید یا آٹھ یا بے دلہ ہاں ڈال دے تو اس میں یہ رعایت الحمد قرآن و حدیث سے روح سے ہمارے خانے نہایت تجربہ کرنے کے بعد یہ رائے لکھی اور یہی امام اعظم ابو حنیفا ربی اللہ کا ہے یہ ہے وہ پانی کے چند مسائل اب وقت آپ جانتے کم کل کن کل تو جمع ہے پرسوں کی نشست میں ہم ودو کرنے کا طریقہ بتائیں اور اگر وقت ملا تو اسی میں ودو کے ساتھ حوصل کرنے کا طریقہ عام طور پہ جسے لوگ ودو کہتے ہیں ودو نہیں وہ ہاتھ دھو لیے پیر دھولیے وغیرہ اور نکل کر چلے آ اس میں کیا کیا احتیاطیں ہیں کہ جب تک آدمی ان کا خیال نہ رکھے وہاں پانی نہیں پہنچتا اور اسی طریقے سے غسل کے کی کیا احتیاط ہیں کہ بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں تک آپ خصوصی توجہ کے ساتھ پانی نہیں پہنچائے وہاں پانی نہیں پہنچتا نتیجہ یہ ہوا کہ جب حضو صحیح نہیں تو نماز کا کیا بنے گا جب حصل ہی صحیح نہیں ہوا تو ہماری نماز اور عبادت کا کیا بنے گا یہ ایسے مسائل ہیں کہ جن کم اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ضرورت کے مطابق بیان کریں اور ہم بار بار سے کہتے ہیں کہ آپ ان مسائل کو سننے میں دلچسپی لیا کریں ہر آدمی کے رسائی ہر کتاب تک نہیں سینکڑوں کتابوں کی تلخیص ہم آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ آپ مسئلے کی مارک ہو سو جائے اور مسئلہ جان جائیں تاکہ اپنی عبادتوں کی حفاظت ہو جائے خاص گزو اور غسل کی احتیاط پر غسل اور گزو کے مسائل تو عام لیکن آج اردو اور حسن کی احتیاط پر امام اہل سنت محبوب عالم الگ سے پوری کتاب لکھی اردو اگر وہ اس کا آپ مطالعہ کیجیے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی باری باریکیاں اردو کا طریقہ وہ ہاں انشاءاللہ ہفتے کے دن اس کو بعد نماز ظہر بیان کریں گے دعا کیجیے جو کہا گیا سنا گیا رب کریم اسے قبول فرما اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کے پتا کرنا النبی یا دئی ما دن و آ سنا وس